ایمرجنس آف اسلام جدید دور ایک معید اسلام دور ہے یہ دور اگرچہ عام طور پر مغرب کی طرف سے منسوب ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت کی مجموعی کوشش سے یہ دور ظہور میں آیا ہے تاہم مغربی قوموں کا حصہ اس دور کو لانے میں سب سے زیادہ ہے دوسری قوم میں اگر اس عمل یعنی پراسس کا حصہ ہیں تو مغربی دنیا اس کے نقطے انتہا کا مقام یہ دور جس کا نمایاں پہلو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن ہے اس نے قدیم روایتی دور کو یکسر بدل دیا ہے یہ ہر اعتبار سے ایک نیا دور ہے یہ وہی دور ہے جس کی پیشنگوئی پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں واضح طور پر کر دی تھی اس سلسلے میں ایک حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ عزو اجل لی یو اید الاسلام بی رجال ماہ بے شک اللہ از اسلام کی تائید ان لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں سے نہ ہوں گے بہوالہ المعجم الکبیر تبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار سو چالیس اصل یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ پچھلے زمانے میں روایتی بنیاد پر چلتی تھی لیکن فطرت یعنی نیچر کے اندر خالق نے عظیم اپنے عظیم کلمات چھپا دیے تھے خالق کو مطلوب تھا کہ یہ کلمات دریافت کیے جائیں اور ان کو کتابوں کی صورت میں مدون کیا جائے تاکہ اسلام کی صداقت کو مبرہن کرنے کے لیے سائنٹیفک فریم ورک حاصل ہو اور اعلی سطح پر دین خداوندی کی معرفت ممکن ہو جائے جدید تہذیب کے بعد اکیسویں صدی میں یہ امکان پوری طرح واقع بن چکا ہے یہی وہ واقعہ ہے جس کی پیشن گوئی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے سنوری ہم آیاتینا فل آفاقی وفی انف سم لہم انح الحق صورت اکتالیس آیت ترپن فطرت کے رازوں کی دریافت کے بعد یہ سب کچھ اب واقعہ بن چکا ہے یہ دور امکانی طور پر ظہور اسلام کا دور ہے یہ دور گلیو گلی کی تحقیقات سے شروع ہوا اور اب اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیقات کے ساتھ غالباً وہ اپنی تکمیلی تکمیل تک پہنچ چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دریافت کردہ حقائق کو لے کر خدا کے دین کی طبین کامل کے درجے تک پہنچا دیا جائے اسی کے ساتھ کمیونیکیشن کے جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خالق کے پیغام کو زمین کے ہر چھوٹے بڑے گھر میں پہنچا دیا جائے جیسا کہ پیغمبر نے پیشن گوئی کی ہے لا يبقى على زہر الارض مدر ولا وبر اللہ کلیمت بہبالا مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو چودہ اسلام ہر دور میں پیغمبروں کے ذریعے ظاہر ہوتا رہا ہے کوئی دور واقعے سے خالی نہیں لیکن اسلام کے ظہور کا ایک اور درجہ تھا جس کو قرآن میں طبی حق کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بہوالا سورت الفسل آیت ترپن حدیث میں ظہور اسلام کے اس واقعے کو شہادت اعظم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اسلام کے اس اعلی ظہور کے لیے اعلی مواقع درکار تھے ایک طرف معرفت رب کے دلائل اور دوسری طرف دعوت کے اعلی مواقع یہ دونوں چیزیں جدید سائنسی دور میں اپنی کامل صورت میں ظہور میں آ چکی ہیں اب ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے جو ان مواقع کو پہچانے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے اس آخری ظہور کو واقعہ بنائے جس کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اس نشانے کی تکمیل کے لیے تمام اسباب مہیا ہو چکے ہیں ضرورت صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ منفی سے باہر آئے جس کو قرآن میں ارز کہا گیا ہے باہوالا سورت المدسر آیت پانچ جدید مواقع کو اسلام کے ظہور ثانی کے لیے استعمال کرنا انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو پوری طرح منفی سوچ یعنی نگیٹو تھنکنگ سے پاک ہوں اور اعلیٰ درجے کی مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے حامل بن چکے ہوں یہ کام انتہائی مثبت کام ہے اور کامل درجے کی مثبت سوچ کی صفت رکھنے والے ہی اس کو انجام دے سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دور جدید کو ایک معیت اسلام دور کی حیثیت سے دریافت کریں اور اپنے عمل کی ری پلاننگ کے تحت اس امکان کو واقعہ بنائیں